اسے کہتے ہیں جو بات مالی میں کیے یہ کام پر قسم کھائی جائے یہ وہ کام سچا بس وقت تین لوگوں نے جواب دی بس ٹھیک ہے نہیں سمجھنا ہے کہ یہ میرے علاقوں کہتے ہیں جواب دیا ان کے علاوہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو سمجھ آنا چاہیے جواب بھی دینا چاہیے کل کو مہنی آیا کل کو کلاس نہیں پڑھنا چل معلومات سے گزارش ہے کہ مجھے آپ نام لے کے لیجیے گا جو ریگولر اسٹوڈینٹ ہیں ان کے تاکہ اگر ہم کو پوچھنا چاہیں تو اسٹوڈینٹ سے پوچھیں صرف کہ جو ریگولر ہے جو لوگ ماں के लिए کے हैं آتے ہیں سننے کے हैं آتے ہیں تو وہ اس کے مجاد بھی نہیں ہیں اور مناسب بھی نہیں ہے so, کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن so, ہم نے جن کو اس بار है بھی کروانا ہے وہ تاکہ ذہن میں ہوں صرف ان طالبات کے نام مجھے بھیجیں جو ریگولر طالبات ہیں جو باقاعدہ سے تمام کلاسیں کرتی ہیں کلاسز اور اصفاق کو باقاعدہ سے پڑھتی ہیں وفاق المدارس کے تحت امتحان دینے والی ہوں یا قرآن کے تحت امتحان دینے والی ہوں لیکن ہوں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں اب یہ یاد رکھا جائے کہ ہمارے یہاں وقاف المدارس اور غیر وقاف المدارس کی کوئی کمیز نہیں ہے ٹھیک ہے بس جو ریگولر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں طالبہ ہے وہ طالبہ ہے ان دونوں میں کوئی کمیز نہیں ہے اور اس کے بفاق المدارس سے زیادہ سخت امتحان پہم القرآن کا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ عزیز بھی ہے جو لوگ وفاق المدارس کے امتحان نہیں دے پاتے پاکستان میں نہیں ہیں یا پاکستان میں ہیں کسی بھی بنیاد پر وہ امتحان نہیں دے پاتے تو ان کا باقاعدہ فام القرآن کے تحت امتحان بھی دلوایا جائے گا اور صنعت بھی جاری کی جائے گی انشاءاللہ شاء چاہے وہ کسی بھی میں اچھا تعلق رکھتی ہوں لیکن وہ ہوں ریگولر سنیں باقی شریک خواتین آتی ہیں وہاں درج کو سننے کے لیے تو ہمیں اس کا انکار نہیں ہیں ہمارے لیے آزاد ہے تشریف لائیں اور بات کو سنیں تفسیر کا درج سنتی ہیں حدیث کا درج سنتی ہیں زیادہ سے زیادہ اگر اچھی بات کسی تک پہنچتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو ریگولر طالبات ہیں جو مستقل طور پر پڑھنے والی طالبات ہیں ان کو ظاہر ہے سمجھانا اور پھر ان کا دوبارہ سے سننا اور ان کو یاد کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں آئیے کون سی طالبات ریگولر ہیں بس ریگولر ہے باقی اس میں ہمارے یہاں کوئی تمیز نہیں ہوگی کہ تو چلیں میں دوبارہ سے بھی بتا دیتا ہوں شروع میں دوبارہ آپ کو تصویر بسم اللہ الرحمن الرحیم